اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا کو محفوظ فرما لو ڈس اور شیتان دتنیا کو دائ نا ہوزان گرامی اجض کا نام ہے علامہ اقبال کا شکوا اور جواب شکوا اللہ نہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور اندر جب سڈے ورگے نام مسلمانوں کے منہ چال کے کائنات کے شکوے سنے سن کہ کوئی اس طرح خالے کے تعینات کا شکوا کرتا ہے کہ ایسا مسلمان ہر طرح کی دیدمت کی لیکن انعام اللہ سڈے تین کابلوں سے ہے نام لے واسیاں محال وہ اچے دنیا انہیں چلی ویسا بکے مرن پہن سیکھو گلے خالق کے کائنات جیڑی سدے ورگی عوام کردی ان جمع کر کے انداز اللہ ملک اقبال نے ایک نظم بنا دیتی اس دا نام انہیں شکوا رکھا اس چند دے اندر شکوے کا خلاصہ پیا ہے وہ میں جناب کے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ دی پھر یہ آردگ آردگی رہے سبب کیا مانا اپنے شہزاد پہ یہ قسمے غضب کیا مانا کہ پھر تم ناراض ہے یا اللہ اصا تیرے کابے کے تباف کریے نماز اثر تیریاں پڑھئیے روزے اثر تیرے رکھیے جی یاد جا کریے تو ایسا کریے تینوں کافر تھوڑے یاد کر تیرے دیر کابل پاک اثر بک پھر تک بغیر کسی وجہ نرال کابے نہیں کیوں اپنے سدائی کے نہ ادم کھائی آنا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے نو دلہا ہے منظرالے کوئی اس طرح کے شکوے اور مزید اس کو بھی بنی اتار کی اتشاہ کسی پاسوں کفر کا فتوا ہونا شروع ہو گیا کسی کہ جنہ کفر کے فتوے لائے ان بنتا سی بھی یہ ہے سارا کفر بے خدا بہت ہی لائے شہید محلہ کرے تو کفو کردہ خالے کہ جائنا تک شکوا کا ہمیشہ کفوئی وہ ایمان تو نہیں ہو سکتے. تو جناب اس نے سکے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان کے اندر بھی اقبال نے کمال اللہ سونے کا شکوا لکھوتا ہے لیکن وہ حقیقت یہ سی بھی اللہ میں اقبال اپنا نظریہ تو نہیں سوٹ لکھا کہ میرے برگیا دیا بکواسا جہیا ابھی بہ کے کرتے ہوں کرتے ہوں س تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے جمع کر کے تے نظم بنا دیر جو ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر دیا تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ اقالا لین نے جواب شکوا لی ہوں اے نلیلا جہرا شکوے سے اے کے اندر اے ہے عوام کا ساڈے ورگے نام رہا جڑا جباب شکوا ہے وہ خالق کے کائنات کی طرفوں اللہ سونا جواب کیا ہے اقبال کی زبان دے اپنی اس مخلوق میں جواب جا رب سونا دے رہے اللہ میں اقبال کا اپنا نظریہ اہی ہے پھر جب وہ جواب شکوا آیا تو فتوی بھی واپس لے پ باقی یہ اپنے بارے سے گل نہیں کر رہا نہ اپنی گل کرتا صرف لوگوں کے تو اس واسطے کرتا میں ضرورت اس واسطے محسوس کی اوہی شکوے فیر سننے کے اندر ہزاروں منہ وجو آ جی اللہ کرنا کی کیا انہوں عراق ویکھ لو نو دیکھ لو افلانی جگہ دیکھ لو ہر پاس مسلمان ایک پٹینا مریندا ہے فلانے سیاڑ ایمان والے بندے نے وہ کہ آن کمزوری اپنی ایمان ہی سارے کمزور نے لیکن ایمان باندھے بندے نے نہ وہ ہالے سونے دے شکلے کے گلے کر لو جی سا کل کوئی آدھا سارے کول اس طرح کے ہتھیار کوئی نہیں ہتھیار ہتھیار مسلمان سے کدی بھی کافرا کے برابر نہیں ہو سکیا گہری طاقت چسلمان کبھی کافرا کے برابر نہیں ہو سکیا میں پہلی کو تو مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگے بدل کے اندر ہتھیار کے افراد کا مطلب نکلا ہے بھی پہلے دن کو ہی اللہ لال شریف نے فرق رکھے رکھنا یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب اللہ مسلمانوں گا مندل. کوئی اپنیاں کر ل کوئی دبلیاں کر لو رلوا ملوا دین رکھے کھڑا رلوا دین اللہ کبھی گوارہ لے آؤں یا کوئی لہت جدو کافران جیسوں ہوئے گا اتنے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ سملی یا اقیدی کوئی مخالفت ہوگی مسلمانوں کے اندر دینی کمزوری پیدا گی ہونا ہے ورنہ دوسری گل جی پورا ہوگی عقیدہ بھی صحیح عمل بھی صحیح اسلام بھی پورا ہوگی اتے پھر تسا ویکو بھی کفر گال باغی تمہیں دنیا کی تاریخ کبھی نہیں مل سکتا گل سمجھ آئی کہ نہیں گئی ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ باج شریف مولا نو اپنے پاک بندیاں نو شہادت دینا مقصود مقصول ہے تو نو شہادت دے سکتا ہے لیکن ان کی شکست جہی ہے وہ شکست نہیں آتی وہ بھی ہمیشہ کائنات کے ساتھ کے اتنے ہی بن کے رہی جس طرح کہ مولا حسین اور یزید کا واقعہ ہے بڑا اچھا کام کیا جاگوا میرے سامنے پیش کیتا ہی نا تا اچھا کیا مینو بھی چار گلا کر سوچی فر رہے ہیں نا تو ہوں میں یہ بارے کچھ سوچ رکھنا وا فیصلہ میرا بھی آیا یہ بارے تو وہ بھی یہ سنا دو اقبال فرما اللہ فرماؤں گا شکر کو کیا ہوس مدا ہے جا جان لو, قبول نہیں کرنا یہ اندر روح بوکنا چاہے رکھے رہے ہیں مگر یہ ادر رو جانے ہی نہیں اگو کی نہیں چلو قبول کر لو اور سونے دیا اور گل سمجھا جی توجہ فرما جواب مل ملتا بعد جناب کتاباں نمیاں سنو ملب بھی پرانا چاہیے بندے بھی پرانے چاہیے کتاباں چاہیے جبید جدو آسا لانچی مینو نہیں چاہیے جب تین مینو سونا بھی لگ رہا میرا ہو رہا ہے دوسرے مقام سے ایک بال فرما اچھے املا حکم فرما پتہ رشتہ بہت تو گاڑی منہ انڈا منڈوں کی طرح نہیں سا منڈو کرنڈوں کی طرح اس کا مطلب سا بنتا نہیں پر بات تو وہ کرو نا جی مولی دریا گاری رکھ لی تو میرے یہاں گلیں سنیا کوئی نہیں ہوں گاڑی مناوا تو پھر چھڑا پھیرا نا یہ آخر یار ہے تو ساڈا ہی پر جانا تیرے پاس بچا تو جانا کہڑے پاس بچا آخرا کو درو کے چنی جاؤ کو انگلش کے ہاتھ میں کیا ایک آیا یہاں نے بھی گول کر کے منہ ایمان نمالی نہیں چاہیے ممالی چاہیے پوری چہرے میں ہوتے ہیں پر یار خرچہ گل سنو میں نہ نہر اندر ہو رہے اس کو ہو رہے جی تو اللہ بندہ سمجھنا تو کتنے ہو تو کرتا ایمان مثال دینا ایک بندہ جنرل کو کھلاؤ گے تو سپاہی تو کرے گا ربور تو جڑا جنرل کول کھڑوتا سپاہی کو نہیں کرتا جا رب نہ کھڑوتا بندہ تو کرے سمجھ نہیں لے تو پھر اللہ وقت نہ بنیا نہیں پڑا تیرا فنڈ والا ہے جب اگلے جب ملتا ہے ہر میں چا بندہ جاؤ بت تم بھی نئے تاپا بھی نو تیرا چاپا بھی ترے بت بھی نویں جزیق بتوں کی پوجا کرتا ہے تو سی نئے سوتے لے سارے منو سارا پرانا ہی مال چاہیے ہے کہڑا مال چاہیے اللہ سونے کو کہڑا مال چاہیے ہے لاش وہ رب لہاش وہ سرگر اپنے سیما تکوا کر سر نہ کریے تیرا تھی رب بدل گیا رب ساڈے کام نہیں کر سکتا میں آپ تبیا ہوں اگلے ویسٹ قربان جانے پر فرما دین رب جب آس یہ منگو کہہ دو ساڈے نی لا لو نہیں آیا ڈاک نہیں آیا میں رو دین دی دشمن بننا تمہیں پتہ نہیں داسا کا رشتہ ہونے والے جڑا غلام مستفا ہے جہاں میرے مدنی آتا دا. قسم دیکھو ایک مش دکھو گا یہ اور گل جا دشمن اگے نہ سیکھے ارد ہے تو مر گیا گرا ہزار شریف سے ہو جائے گا اور میں کرنا رب مر کر میں اس بندے کی گل کیا کروں گی رب کتنا ہو کے دنیا تو نغالب کر سکتا ہے تو بن جانا اچھے جب ارجن کا رب سو رہا ہوں نیند مصیبت ان کا روزگار مراد نہیں سل بار <تصال> روزاروں فلم بھی نام روزانہ کیا مینو شکوا کرنے سے میں تو تر وفا نہیں کی تھی یہ دیکھو تو سر میرے حکم نال وفا کہ نہیں کی تھی تمہیں کہے یہی آئی میں وفا جا ہے آپ ہی دسو سا گھر کیا ہے وفا جاری جانے قوم مذہب سے ہے قوم مذہب سے ہے مذہب تو نہیں تم نہیں قوم مذہب مذہب جو نہیں تم نہیں جربے با میں جزبے ہم جو نہیں میں کہہ دے وہ قوم سے مذہب نہ تصا مدر چو اور آج کسی آگے پہلے پاکستان گل کہ مذہب جو نہیں جسے کس میں میں نہیں میں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا بانی پاکستان کہہ رہا فراخ میں سوال لگا تیرے لتاں سر مسلمان نہیں بننا لتاں سر تو میں کا سر چڑھے گئے مسلمان بنتا مذہب اسلام دے تو مذہب کہ ہے کہ مسلمان ہے برباد ہو رہا ہے نا تو مسلمان نہیں کون مذہب سے ہے مذہب سے نہیں تم بھی نہیں مذہب <سلام> لال ہے تو کتنے مسلمان بنتا ہے زبا ہم جو نہیں آپ کی کشش ہو ہے تو تیری ہی ستارے جڑتے ہیں مذہب ہوتا ہے کہ پھر بنتے ہیں ج مغد ہوئے نا تو لکھان میلوں کے ویر بھی آپس چیک ہو جائے جی ستارے جڑے کھڑے نہ ستارے رل رکھے خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مغدال یہ کٹھے ہو کے ستارے کا گرمت بن جماندار دس میں سوال کرنا پی اگلے سلمان فارسی فارس کے رہنے والے بلال سے کے رہنے والے سدھی کورائش کے رہنے والے مکے کے یہ جی پورے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے جس شہر نے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا اس کا نام ہے مذہب اسلام ان کبھی تھے ایک جان دیتا دور برکت سی بولو تو بولو دین اسلام کی برکت گپو صاحب براب کٹے نہیں رہ گلا شلا کٹتے دجے گلا پھیرتے جی گلا کٹن رہے جا کے پروارا چ لڑائی آستانے پر لڑائی گھروں میں لڑائی اور کسی وہ تو تینوں آپ کے تردوں سے ختم کرا دیں گے ایماندار دس اب وہ بڑا اقبال صحیح ہو سکیا اپنے مرنے کے لائر ایمان کو اور سہی نگر ہے کیونکہ ایسا اپنی قرض بھی پھیری اس بجلی رکھ بیٹھے وہ بھی تیری رام کا سنگنی تیرا ہاتھ بڑھنا سی تو دین اسلام چڑتا جنت کا نمونا ہوں تو ہیں جو بچے کھا پہ تین سو اگر اب تے جی اپنے پاؤں آ رہے نے کمرہ ویس ویچ کے کھانا میں ایک جگہ سے جاؤں پیا بادش میرے That's not that مرید آ گئے دل نہیں دسنا مرید کا نظران آنا بند ہوگا <تصفح> میں ایک پیر ایک پریا پاج اس لکھا سولیٹیکل سائس ایم اے سوامی کا میں اس تو پیڑا نے اپنے اس بدل کا پتر نہ ہوگا نا تو پولیٹیکل سائنس والا تو تج سند تیرے ہاتھ کو بھی پولیٹیکل سائنس والا سوچی جانے دربار بس بستخ دلازمت واسطے خاص آئی ہے موکی لکھا روپئے جو پر آنے لے کے پہ آؤں نے تو پولیٹیکل سائنس بھی برکت ہے یا دربار والے بھی برکت ہے بولتے صحیح ہے مانو قسم حضر شریف بھی پولیٹیکل سائنس والے لیے. ہر سال مرید طرح ٹھنڈ کر کے جاتے وہ تیرا کمال نہیں وہ دربار والے فقیر دا کمال جنہیں سائنس نہیں پڑی محمد عربی سرکار دیمان ایمان نال دس کے ہو گل ہے کہ حقیقت ہی خدا کی قسم کر کے آج کے سجادیا کوئی بندہ اجنے سجاد بھائی امام راستے لان نہ ہوں اب جو عزت انہوں نے ملیے سے کیم سے فخر دیے اور سفاث بادل کو مٹا آیا کس نے وہ کون سی ہے جن نے کا نام و نشان دنیا کو بچا دتا سا کسی سو اور سو کہ کوئی ہو سفا It's hot. It's the جانگے. مر جانے جگہ مان ہو گلام بنا آپ حسین مانگو نہ حسین سمجھ پیا اس کا کشا ہوگا مر جائے گا آپ پیسے میرے لوگ چلیا میں تو موت ندگی سمجھنا میںالما نال جیون نرم سمجھا آزاد نو انسان کو غلامی سے یاد کس نے کہڑے سن جنہیں انسانوں نے غلامی سے آزاد کر کے کہ رنگ سونے کا بندہ بنا در نام کسی سعودی نواب کا بندہ نہیں بننا کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا بندہ بننا ہے تو سر خدا کا بندہ ہے مین لگ میرے سامنے جڑے میں ایک بڑے گونبد میں کہ میں اخروٹ لیا ہوا سادہ حال ہوئی حال ہوئی جنبد سے اخروٹ نہیں دے ٹکڑا اوڈے سے کوئی نصیحت نہیں دکھی کوئی کا دکا بندہ ہے جتوں کوئی امید ہوں دل پہ اسے رنگ کملی والے کا دا سردا پڑا حسل کا کیسا انگلش سمجھنے تو قرآن کھڑنے قرآن سمجھے ایمان سے میں انگلش کا ایک لفظ بولنا سارا کردمہ دس دینا اٹینشن نیمان اور میں سنا گل میری سنیا جی قرآن پڑھنا ہونا کو پتر انگلش سمجھنا وجہ کی قرآن سمجھنے والے پاسے کیوں نہیں آگے کیونکہ سامان ہے ایسا بائی ماننا نہ قرآن سے چلنا ڈر سمجھ رہا ہے اللہ کو رکھنا میرا پرن دور جب آ رمضان کا مہنا یادوں اوپر کلے لگوانا پچھلے کوئی پانی کا دھ پی کے گلاس سب کے دا اس قوم تو رب کے قرآن بئیمان کو قرآن ارتھ اگریز چلنا نہ کر کے سمجھ میں نہیں ہو میں سمجھا قرآن میں نہ چلنا بےمانہ کی نیت نہیں میں پھر خیر کی امید رکھنے آ سر نہ میرے پابے پر جب نو سے برسا جان دے, دے سن وہ قرآن سمجھ والے نہیں سن قرآن دے, حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھ والے عمل کرنے والے سارے ہی خدا کی کسم گنتی صحابہ حضورات کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا رہے بکا ملو اسلام رسم اللس ہو پہلا جب کا ملو قرآن رسم ہو فرمایا اسلام کا بکت نام رہ جائے گا اور قرآن کی حقت رسم و رواج رہ جائے رسماں رہ گئی نے کیا پڑھی گا مسیح کے اندر یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا ہاتھ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنا جن مرضی پڑھی جائے پڑھنا رسوم آو پڑھنا رسوم قرآن پہ توتا بھی رکھ لیں تو اب تیرے میرے پوپ کا سب کے جا جہاں قرآن سمجھیا تو چل سک قربان جاو ٹھیک تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے من کر درے ایمانداری آنے نے تو کیوں نہیں بننا ماضی ماضی آنڈے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے <تصفح> ایسا ہدایت نہ دیں گے ایمانداری آپ کی ہدایت کیا کہا تھا ہر مسلمان فخر لال سارے ہورا نے واضح کی اگریزاں کو بھی نے کسور نے سارا کچھ جو وی <laughs> وے آئے ہر میں چیچا نہیں ادھر رکھ لی جیسے کم نہیں بال لال سوال قد یہ میرا وعدہ ہوا کسور انہوں یہ آدھے نے سیرا واڈا ہی ہر شاعر دسی ہوں سارے واضح دے سی ایب ہوا تو ملے تین پتا نہیں اتہاس دستورا سے نام بلا وقو واٹر آپ ریلوی نہیں کڑو گے ایک کا دیکھو آئیں گے جی بابے شیر دیا گا دے دیکھو تو آئیں گے تیزیا ویخو آئیں گے اور اگلے اگر کوئی آیا انہیں آخیا ہے جو عراق کی حمایت کرے گا آپ آ جائے گا وہ تیرا کھانا دے وہ تیرا بیڑا کر کے خدا کی قسم ہر بندہ ہر بندہ نو جماعت مزارے جی کسی بھی گل بن جائے لکھ قرآن سے سنا اور یہ مولوی صاحب میں بھی بہت جانتا ہوں تو میں سارا کچھ مجھے ہے مجھے نام راج کے سائیکل بنوانی ہو گی بسافی راج صاحب سے لے جائے گا یہ آپ ہی سارا کوئی مستری ہے اور نام راج جب تر سائیکل نہیں بنتا تو دکان سے لے جانا پینشن نہیں لگتا جب تینشن ہوا نہ پینشن کسی وقت لگے گا فقیر بے پان تو عجیب گل آج جی وہ اتحاد کی ویکو دوسرے پوری دنیا کے کفر ایک اتحاد برپور سی مسلمانوں کا خریدی کا پھر پھر وہ ساتے ہے گیا جب تو آ گیا اس مسلمان والے بستور پھر ویسے پر دیا ہے اللہ اکبل اگے میرے ہوئی سہن والا ہی نہیں چلیا تیریاں ہوڑا ہوڑا ہو پر تورگے نہیں تو سنا منپری ہو رہی کافی نے اگلیاں ہو رہا نہ لینے سجی گل تم میں ہوگا دو انسان ہی منفردیس میں جڑی تصریح کر کے آیا نا سمجھی مسلمان دستور اگلے ملیں کافر سارے دستور نہیں کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے ایمان کافر قرآن کے سیلے بولو تو سی نہ قرآن کے سلن کے سے سستور قرانے قرآن سارے روبار کو سچا ہو گیا اس من معلوم ہے سارے دستور کی گر نہیں بہت کوئی ضروری پاسا جس طرح کوئی اتحاد دسے ویسوں نے پتا اگر آپس کے خلاف آج چڈیے ایک ہوگی مسلمانوں کام کھیلوں گے انہوں نے کام کیا اقبال شرما منفرد رسلان ناموراج لکھا ٹوتیاں منڈے پی جی مانو میرا فاروق آزم سی گردی دنیا میں کلہ بادشاہ سنسا نام مرادو ٹائفی پر بنا کے ہر بندہ رفا بہ رہا ہے جب تصا اے حالات اپنے سامنے لے تو اپنے آپ کے دوست بھی کی تمن دوست کی ساتھی گرفا دے تو درد بندہ اگلا موضوع گو جی میں مکایا نا اتے فلم چلانا جب بھی سکوا تین پورا ان شاء اللہ سنیں میں دم دم لو لو گیا دم دم لو لو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 میں ہار بے تارا تھوڑ تیرے تر توی تھی بخشی بخشنار فل بچاؤں